من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وما باركت على إبراهيم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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَةً وَلَمْ يَكُمْ من الْمُشْرِقِينَ یہ محص ہمارے پروردگار کا احسان اور اس کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ غالباً کل سے انشاءاللہ دنیا کے بہترین دن شروع ہونے والے الحجہ کا مہینہ سال کا آخری مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ دنیا کے سارے ایام میں سب سے بہترین وہ ہمیں اس عشرے کا انتظار نہیں ہوتا یا اس قدر اہتمام ہم نہیں کر پاتے جو انتظار اور اہتمام رمضان کے مہینے کا کرتے ہیں لیکن یہ دس دن رمضان سے بھی افضل ہے صرف رمضان کی جو آخری عشرے کی دس راتیں ہیں وہ سب سے افضل ہے لیکن دنوں میں سب سے افضل دن ذرحجہ کے یہ آخری دس دن ہے شروع کے دس دن عشر سرحج پہلا عشرہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ خیر و ایام دنیا ایام الحاشر یہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان سب میں بہترین دن اور افضل دن سرحج کے دس دن ہیں اور یہ پہلا عشرہ ہے ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے ارشاد کے نامی العشر جتنے بھی دن ہیں کوئی دن ان دس دنوں سے افضل نہیں ہے یہ دس دن سب سے افضل ہے کسی اعتبار سے عمل سالح کے اعتبار سے جو بھی نیکی آپ کریں گے ان دس دنوں میں جس قدر وہ نیکی زیادہ شرف اور قبولیت اجر اور کثیر کے مستحق بنتی ہے ویسی کسی اور دن میں نہیں بنتی اس لیے ان دس دنوں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے صحابہ نے پوچھا بدل فی سب اللہ یا جہاد فی سبید اللہ سے بھی ان دس دنوں کی نیکی افضل پرواح کے بدل جہاد و فی الفی اللہ ہاں جہاد فی سبید اللہ بھی ان دس دن کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ راج الن خارد ب نفس ہی و بال ہی کرم یرجالی کے شعیب سوائے اس شخص کے اس مجاہد کے جو اپنے گھر سے نکلے اپنا بال لے کر اپنی جان لے کر ظاہر جان بھی اس کی اپنے ہیں لیکن مال بھی اپنا اور پھر دونوں میں سے کوئی چیز گھر واپس نہ لوٹے اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور اس کا مال بھی تلف ہو جائے اور کوئی چیز واپس نہ لوٹے تو اس مجاہد کا جہاد یقین سب سے افضل ہے لیکن باقی کوئی نیکی اور عام جہاد بھی ان دس دن کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبیر اسلام سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے رجاراجہ فرمایا تھا سے ہی بما رہی وہ انسان سب سے افضل ہے جو اپنے گھر سے اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے آخر یہ دیواں میں سے ہی اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ جائے اور گھوڑے کی لگام تھام لے یطلب تل بہت نہ ہو اور پھر یہ دیکھے کہ جلد از جلد مجھے کہاں شہادت کی موقع مل سکتی کے لگام پکڑ کر یہ دیکھیں کہ جلدی کہاں شہید ہو سکتا ہو جہاں چوٹی کا فائر ہو وہاں پہنچ جائے اور اپنی جان قربان کر دے اور اس کی سواری بھی تلف ہو جائے کہ یہ شخص سب سے افضل انسان یقیناً یہ دیکھی بڑی عدیم و شان ہے تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے اشر ضرح حج ان دس دنوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے دنوں سے افضل قرار دیا ہے ان دس دنوں کی نیکی عام دنوں کی نیکی سے بہت ہی افضل ہے اور بہت زیادہ مجھے بھی اجر وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ شریعت نے بیان نہیں کی بلّ اس آشرے میں نوز الحج یوم عرفہ ہے جس دن سارے حاجی عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحج و عرف اصل حج تو ارفا کا نام ہے ارفا کا وقوف عرفہ کی حاضری اصل حج ہے حج کے بہت سے اعمال ہیں لیکن سب سے جو محقد عمل ہے وہ عرفہ کا دن ہے نو حج اور اسی عشرے میں دس ضرور حج ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے یوم الحج الاکبر اکبر کہا ہے فرمایا کہ یوم الحج الاکبر اکبر یوم النحر حج اکبر والا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے دس الحج یہاں ایک موالے کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عرفہ کا دن جمعے کو آئے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے یہ اصطلاح غلط ہے اور اس اصطلاح کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے حج اکبر ہر سال ہوتا ہے اور دس الحج کا دن حج اکبر کا دن ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں حاجی بہت مصروف ہوتے ہیں آج شہزان کو بینکریاں مارنے اور پھر سر کا حلق یا قصر اور پھر قربانی اور پھر دواف افادت اور پھر صحا بروا کی سعی یہ سارے کام آج کے دن کرنے ہیں اس لیے آج کے دن کو حج اکبر قرار دیا گیا ہے یہ دن بھی کسی عشرے میں آتا ہے اور ان دو دنوں کی وجہ سے اس پورے عشرے کی فضیلت اللہ رب العزت نے بڑھا دی اور یہ عظیم نحمت ہم کو عطا فرما دی اسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر فجر یاد العشر و شفیب البر قسم ہے فجر کی اس سے مراد فجر کا وقت جو مشہود حاف الخیر ہوتا ہے ملاقا کے اجتماع کا وقت اللہ نبرعزت بھی اس وقت آسمان اول پر ہوتا ہے ہر رات جب رات کا آخری تہائی باقی بچتا ہے تو اللہ رب نبرعزت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے دھلو ہونے تک آسمان اول پر رہتا ہے یہ فجر دھلو ہوتی ہے تو اللہ رب اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے اتنا یہ قیمتی وقت اس وقت میں ایک نماز ہے فجر کی نماز بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم یا اللہ رب العزت نے اس وقت کی اور اس نماز کی قسم کھائی تاکہ سننے والے اس وقت اور اس نماز کی اہمیت کو پہچانے بولا یاد ہے عشر اور مجھے قسم ہے دس راتوں کی ان دس راتوں سے مراد عشر سے لہج دس دنوں کی یہ دس دن عشر سے لہج ہے اللہ رب العزت نے اس عشرے کی بھی قسم کھائی ہے دس دنوں کی قسم مقصد کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت آپ پر واد ہو جائے اور ان دس دنوں میں ہم رافل نہ بنے رہیں نفت کا شکار نہ ہو بلکہ ان دس دنوں کا اہتمام کریں ان دس دنوں میں اعمال صالحہ کریں اور ان کی قدر کریں اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ نعمت عزم عطا فرمائی اور یہ دس دن ہم کو عطا فرمائے بشف اب ال اور مجھے قسم ہے جفت عدد کی اور تاق عدد کی شفع جفت عدد عدد اس جفت عدد سے مراد یوم ہے جو کہ دس الحج یہ جفت عدد کہلاتا ہے تو خاص طور پر یومر کی قسم کھائی کہ اور تاق عدد کی قسم یہ تاق عدد نو زرا ہے یعنی یوم عرف کا حدد ہوتا ہے اور دس کا حدد جفت ہوتا ہے تو جفت اور تا دونوں کی قسم کھائی یومر کی جو کہ دس حج ہے اور یوم عرفہ کی جو کہ نوزو راہج جی مسلم نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو انصاری کی روایت سے آپ نے ارشاد یوم و عرفا تھا سیام و اللہ یو کفر صنعت اللہ قبل صنعت اللہ واحد نوز الحج کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ اللہ تعالی سے مجھے امید ہے کہ یہ ایک ہی روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور یہی ایک روزہ آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا رودا دو سالوں کے گناوں کا کفارہ ہے اس سے تھوڑا سا اندازہ آپ کو دینا ہے کہ دنوں کی نیکیاں کتنی افضل ہےزشتہ کی کے کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے اور یہی رودا ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ابھی کیے ہی نہیں جو ابھی انسان نے کرنے ہیں پہلے ہی سے یہ روزہ ان گناہوں کا کفارا بن جاتا ہے یہ جھلک ابار اور نسب نے دکھائی ہے کہ ان دنوں کی نیکیاں کتنی افسر ہے جب حاجی ایک ہی لباس نہ ملبوس گرد و غبار سے اٹھے پڑے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ارفا کا وقوف زبانوں پر تلبیاں ہیں تقبیرات ہیں اور اللہ کا ذکر بکثرت ہو رہا ہے یہ اس دن کی فضیلت ہے اس دن کا حسن ہے نبی اسلام کا فرمان بھی ہےجر حج بہترین حج دو چیزوں کا نام ہے ایک باباد بلند اللہ کا ذکر کرنا لبیک الحمد لبیک اور دوسرا ایسا خون بہانا جو بہت ہی صحت مند جانور کا ہو پلا ہوا جانور خوب خون والا جانور یہ دو عمل جو ہیں یہ بہترین حج کی نشانی ہے ورمد آباد سے اللہ کا ذکر ہو اور پلے ہوئے صحت مند جانور کی قربانی ہو جس کا خوب خون گرے اور پہ اللہ کی راہ میں یہ نیکی اللہ کو بہت ہی پسند ہے تو یہ ان دنوں کی اہمیت کا سبب ہو سکتا ہے باقی ان نیکیوں یہ کی کیا فضیلت ہے اور یہ نیکیاں بڑھا کر کہاں تک پہنچائی جاتی ہیں اس کا شریعت نے ذکر نہیں کیا اجر کے اعتبار سے عمل کی دو قسمیں ایک تو وہ عمل ہے جس کا اجر شریعت نے بتا دیا مثلا نماز باجماعت کا سوال ستائیس گنا پڑ جاتا ہے حرم کی ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے پس نبی کی ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے یہ وہ نیکیاں ہیں جن کے سواب کی تحدید موجود ہے لیکن کچھ نیکیاں وہ ہیں جن پر شریعت میں اجر عظیم کے وعدے کیے ہیں لیکن اجر کی مقدار بیان نہیں کی یہ مقدار اللہ کا علم میں ہے اور یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہو سکتی ہے کیونکہ شریعت نے مقدار کا ذکر ہی نہیں کیا اور اس مقدار کو مخفی رکھا اس میں زیادہ ایک انسان کے شوق اور اس کی رغبت کو دعوی دی گئی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان نیکیوں کا کیا ثواب جس قدر یہ نیکیاں اخلاص کے ساتھ کی جائیں گی اسی قدر ثواب میں اضافہ ہوگا اور اجر بڑھتا جائے گا اور اس کی کمیت میں اضافہ ہوتا جائے گا اس لحاظ سے یہ دن بہت زیادہ قدر و کے مستحق ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے سارے ہمارے سارے اس میں انجام دیں لیکن قرآن نے خاص طور پہ اس عمل کی طرف دعوت دی ہے وہ اللہ کا ذکر لیتے ما کے بد بول اللہ یہ محدودات ان ایام محدودات میں اللہ کا ذکر کرو یہ ای ایام محدوداتی کے دن چند دن اس سے مراد عشر ذرا ان دس دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو اللہ رب عزت کے ذکر کی یہاں دعوت ہے اس کا معنیٰ یہ کہ ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے جو بھی مواد ہیں نماز اللہ کا ذکر ہے انسان نماز پڑھے نماز کے بعد ذکر و ذکار کے لیے بیٹھا رہے قرآن پاک کی دلاوت ہو جو بہترین اللہ کا ذکر, سب سے بہترین اللہ کا ذکر قرآن پاک کی دلاوت یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے خود فرمایا خود پڑھا یہ سب سے زیادہ وقیر چیز ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے کلام اللہ کی تلاوت یہ اللہ کا بہترین ذکر کثر سے اللہ کا ذکر ہو اور پھر یہ دس دن سجائے جائیں تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ علام اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ الحمد چلتے پھرتے تکبیرات کہ یہ اللہ کا بہترین ذکر ہے امیر سے یہ تکبیریں کہا کرتے تھے مقصد کیا تھا بازار نفرت کی جگہ ہے اور یہاں لوگوں کا حرص دنیا کمانے میں مزول ہوتی ہے اب تو چار عمر یہ تاجر طبقہ بڑا فاجر ہوتا ہے اور کمانے کے حرص ان کے ذہنوں پر چھائی رہتی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس موقع پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بازاروں میں اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا ذکر کا اہتمام کرنا اللہ کے کی ذکر کے لیے وقت نکالنا یقیناً ایسے لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن نے رجال کہا ہے اصل مرد یہ ہیں جو بازاروں میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی تو رسول اللہ نے جو دعا ذکر فرمائی لا الہ الا اللہ فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پورا پڑھ دے اس وقت جب وہ بازار میں داخل ہو تو لزت اس کے کھاتے میں دس لاکھ ڈیکیا ڈال دے گا اور دس لاکھ اس کے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ بازاروں میں داخل ہوتے وقت بس ایک ہی تما ایک ہی سوچ ایک ہرس ذہن پر چھائی ہوئی ہے آج کیسا دل گزرے گا آج ریٹ کیا نکلے گا شیر کیا بنے گا تو یہی بندہ سوچتا رہتا ہے یہی سوچ کر بازاروں میں داخل ہوتا ہے اور شیطان بھی اللہ کے ذکر سے غافر کر دیتا ہے لیکن جو لوگ شیطان کے نہیں مانتے بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے بازار میں داخل ہوتے ہیں انہیں یہ نیکیاں بھی ملتی ہیں گناہ بھی جھڑتے ہیں اور ان کے کاروبار میں یہ عمل برکت کا ذریعہ اور برکت کا باعث بھی بنے گا پھر یہ دس دن خاص طور پر ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم سیرت ابراہیمی پر غور کریں سرات وسلام جو اتنے فرمائے اپنا دوست بنا لیا مقام خلوں کو عطا فرما دیا کیونکہ قربانی اور حج کے شاعر یہ سارے کے سارے ملت ابراہیمی ہیں ان کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مظہر ہے اور یہ سارے امور یا بیشتر امور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی نشاندہی کرتے ہیں تو یقیناً تو غور و فکر کرنا چاہیے ان کی سیرت پر ان کے کردار پر ان کے فسائل پر قرآن باغ نے اسی لیے جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے سورہ نحل کا ایک مقام آپ نے سنا ام ابراہیم قانا اللہ حنیفقین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک یہاں پیش کی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کیا تھا اور یہ جو سیرت ہے صالحین کی انبیاء کی اس کو پڑھنا چاہیے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سیرت کا جا بجا ذکر کرنا چاہیے اس کے کئی فائدے ہیں لیکن دو فائدے اس وقت ذکر کرنا مقصود ہے تاکہ ہمیں اس کی افادیت کا احساس ہو نمبر ایک جب آپ انبیاء کی سیرت پڑھیں گے اور صالحین کی سیرت پڑھیں گے یقیناً ان کے فسائل ان کا کردار ان کا احلات ان کا صبر ان کی عبادت ان کا تغوار صحت یہ سب پڑھ کر سن کر آپ کے دل میں ان کی محبت اجاگر ہوگی امبیا سے محبت کرنا سال سے محبت کرنا یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے ددا کسی نقطے پر حاصل ہوتی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایک شخص کی محبت اور نفرت کا محور کیا ہے اب وہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے محبت نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب ہم پڑھیں گے ان کے خصائل پر غور کریں گے ان کے تقوی پر ان کی قربانی پر ان کی توحید پر ان کے صبر پر یقیناً ہمارے دل ان کی محبت سے ندرے ہوں گے اور یہ محبت ایمان کی پختگی کی نشانی ہے اور اللہ کی نضا کا باعث ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے اوسا تہر علی ایمان ہے المواد الف اللہ الماہدات الف ایمان کا سب سے مضبوط کنڈہ یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور کسی سے فخت ہو تو اندا کے لیے ہو اور سیرت نگاری میں یہ دونوں پہلو بےعد فردار کو حاصل ہوتے ہیں ابراہیم اسلام کی سیرت پڑھ کر ہمارے دلوں میں ان کی محبت اجاگر ہوگی اور ہمارے دل ان کی محبت سے لبرید ہوں گے یہ ہے اور ہم یہ دیکھیں گے ابراہیم اسلام کے مخالف کردار کون سا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کا اسلام سے عدافتیں قائم کی ان سے گخ گوار رکھا انہیں دھرپیں ادار کیا دکھ اور تکلیفیں تھیں وہ کون لوگ ہیں اس میں دمرود کا نام آتا ہے اس میں ان کے باپ آدر کا نام آتا ہے اسے پوری قوم ابراہیم کا نام آتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کی طاقت کو چبرا دیا تو یہ ایک ایسا سیرت کا معاملہ ہے جس میں پوری حدیث کو اکٹھا عمل کرنے کا موقع بن جاتا ہے ہمیں محبت ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ وہ سچے تھے سچے عقیدے کے تھے سچی گفتار کے تھے اخلاق حسنہ کے مالک تھے اور جس سنت و مت سے ہم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اسی سنت و مت سے ہمیں نفرت ہے نمرود سے نفرت ہے آدر سے نفرت ہے قوم ابراہیم سے الحب و فلام فی اللہ یہ سیرت کا ایک بڑا اہم فائدہ ہے جس سے ہم غافل ہیں لیکن یہ ایک عظیم عقیدے کا محور اور سچے عقیدے کا مرکز ہے جس قدر صالحین سے محبت بڑھے گی اسی قدر اللہ کی رضا بڑھے گی اور جس قدر ان صالحین کے مقابلے میں اپنی اعداد مصب کرنے والوں سے بحث اور نفرت بڑھے گا اسی قدر اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوگی اللہ رب العزت اس نقطے کو قرآن اور اپنے پیغمبر کی زبان سے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لا تجد قوم يؤمنون بالله جواد دون مرحات الله ورسولا يؤمنون باليوم الاخر جواد دون مرحات الله ورسولا فرمایا کہ ایسی قوم آپ کو ملتی ہی نہیں ملے گی ہی نہیں اس اسرائیل کے پشت پر اس قوم کا وجود ہی نہیں ہے اس کا اللہ پر ایمان ہو روز آخرت پر ایمان ہو اور وہ قوم ان لوگوں سے محبت کرے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں جن لوگوں نے انبیاء کے خلاف عدالتیں قائم کی انبیاء کے مقابلے میں مہادر کی ان لوگوں سے ان کی محبت ہو اور اللہ پر ایمان کا زیادہ بھی ہو کی اس زمین کی پشت پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو ان کی محبت نہیں ہوگی اور اگر ان کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت نہیں ہوگی یہودیوں سے محبت نسارہ سے محبت اس محبت پر فخر کرنا کرنا کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں ان محوز اور حقیر لوگوں کی محبت نہیں ہوگی تو یہ سیرت نگاری کا ایک بڑا اہم نقصہ ہے اس نقطے کو سوچ کر ذہن میں رکھ کر ابراہیم اسلام کی سیرت کو اور سارے مشاہر انبیاء اور صالحین کی پڑا کریں کیونکہ جن بعض بعد زخرف القول ہم نے ہر نبی کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے کیے شیاطین وہ انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے بھی تھے کچھ شیطان انسان ہوتے ہیں اور کچھ شیطان جن ہوتے ہیں اور جو شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں وہ جننی ہی شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں زیادہ پلید ہوتے ہیں زیادہ ناپاک ہوتے ہیں تو جو بھی شعطیں ہیں خواب و انسان ہوں اور خواب و خبیص جن ہوں ان کی طاقت انبیاء اور صالحین کی طاقت سے مہاد رائی کرتی ہے اور جب بھی آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان مقابل لوگوں کا کردار بھی آپ کے سامنے آئے گا وقت کا دل انبیاء کی محبت سے لبریز ہوگا اور ایسے نافذ لوگوں کی نفرت اور عدابت سے بھی نبرید ہوگا تو اس طرح ایک عظیم حدیث پر عمل کرنے کا ایک اچھا موقع حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے آپ کی یاد کو تیے خلید اللہ اور حبیب اللہ کی صیرت کو پڑھیں گے تو یقین ان کے مقابلے میں ابو جہل کا گردار امیہ بن خلف کا گردار اطبع اور شہبہ کا گردار ہمارے سامنے آئے گا تو کوئی مدحنت نہ ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو اللہ اب اللہ کے بغمبر کا چچا تھا اب چھوڑ دو ان کی باتیں بھائی کیوں چھوڑ دیں جس شخص نے اپنے پیارے بغمبر کی قدم قدم پر احانت کی پتھر بھارے ہلاکت اور پربادی اور ہاتھوں کے ٹوٹ جانے کی بدوائیں دیتا پہنچے اور یہ شخص اپنے ہاتھوں میں ہوا اللہ کے کے پیچھے تھا آفر اللہ اور یہ شخص پتھر نکال کر آپ پر پھینکتا آپ کی کمر اور ایڑیاں لہو لہان ہو گئی یہ تو جسمانی اصیت تھی اور ساتھ ساتھ کہتا لوگو میں اس شخص کا چچا ہوں میں اس کو زیادہ بہتر جانتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دیوانہ ہے پاگل ہے اس کی بات نہ سنو تو ایسے شخص کی ہمارے دل میں کیسے محبت بیٹھ سکتی ہے اور کیسے مظاہرت کا شکار ہو سکتے ہیں نہیں سیرت نگاری کا یہ اہم ترین نقطہ ہے ہمیں محبت ہے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم سے اور یہ محبت جزو ایمان ہے اسی شبد و مسجد ان پر نفرت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے جنگیں تکلیفیں دیں ابو ہمارے نزدیک محبوض ہے ابو لاب ہمارے نزدیک محبوض ہے خطبہ اور شہبہ ہمارے نزدیک محبوض ہیں جنہوں نے عدالتیں قائم کی اور کفر پر مارے گئے تو یہ سیرت کے تعلق سے ایک اہم ترین شعبہ ہے ابراہیم کے اسلام کی سیرت پر غور کریں ان کے خسائل پڑھے اور سنیں تاکہ یہ محبت پڑ جائے اور اللہ کے لیے محبت خوب خوب پیدا ہو جائے کل قیامت کا دن ہوگا پیدان نقشے میں لوگ اکٹھے ہوں گے سورج کی دھوپ کی تپش ناقابل بیان ہے جو ایک بیل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا رحمت ہار پونے میں جلالی وہ لوگ کہاں ہیں عید احمد پونے میں جلالی جو دنیا میں آپس میں محبتیں کرتے تھے میرے جلال کی خاطر جن کی محبت کا محور میرا جلال تھا جن کی محبت کا محبت میری محبت تھی جن کی محبت کا محور میری توحید تھی جو لوگوں تک اس لیے ملتے تھے لوگوں تک اس لیے پیار محبت کرتے تھے کیوں موحد تھے اور توحید والے تھے وہ لوگ کہاں ہیں جن کی ساری محبتیں کسی عقیدہ اور توحید پر قائم تھی سارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور ان کے لیے کیا فائدہ آج کے دن پہلا فائدہ دلی یومر دلّہ دلّی آج میں انہیں اپنے سائے تلے لے لوں گا آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں پوری زمین محشر ایک چٹیر میدان کی مانے تھے کوئی نشان نہیں کوئی پہاڑ نہیں کوئی دیوار نہیں کوئی درخت نہیں اس کی آر میں سایہ حاصل کر سکو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ایک لطیف سایہ پیدا کرے گا فرمایا کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سایت علی جگہ دوں گا جن لوگوں نے دنیا میں میری خاطر محبت کی میرے بندوں سے محبت کی موحدین سے محبت کی اہل ایمان سے محبت کی جن کی محبت اور پیار کا محبر یہی توحید اور عقیدہ تھا یہ ہم نے قدر تحصیل سے یہ بات عرض کر دی کہ آج کی یہ دن بالخصوص ہمیں ابراہیم نے اسلام کی سیرت کے مطالعے کی سیرت نگاری ہے الحق و, و کٹھا عمل کرنے کا موقع ایک عظیم عقیدہ ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا جس کی تحقیق کا یہ ایک اہم معاملہ ہے جو ان دنوں میں اور ہر موقع پر جب بھی آپ سارم انبیاء کی سیرت پر غور کریں گے یہ نقطہ آپ کو حاصل ہوگا دوسری بات یہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالی نے ان خسائل کی بنا پر ان پنکھوں محبت کی اور محبت کرنے کا حکم دیا تو یوں نہ ہم بھی وہ خسائل اپنے اندر پیدا کریں ان خسائل کو سوچیں اور سمجھیں اور ویسا بننے کی کوشش کریں ان خسائل کو اپنے اندر پیدا کریں اپنانے کی کوشش کریں یہ ایک اہم فائدہ ہے امبیا ان اور صالحین کی سیرت پر غور کر کے ان خسائل کو اپنائیں جن خسائل کی بنا پر چن لیا کسی کو خلیل بنا لیا کسی کو حبیب بنا لیا اور کسی کو کامیاب ہونے کی بشارت دی بات میں مجموعے کی سنت پوری کائنات کے لیے ایک ہے سنت الہیہ جو ابراہیم اسلام کے لیے تھی ان کے جنتی ہونے اور کامیاب ہونے کی کوئی سنت الہیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی انہیں خسائل کو اپنائیں ابراہیم کا اسلام کیا تھے فرمایا کہ ابراہیم کان حنیفہ فار یغمل مشرقی ابراہیم کیا تھے امت تھے امت سے مراد امام امام کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک اللہ جو اللہ وہ شخص امام ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے وہ شخص جس کی ساتھ یس میں خیر بن جائے اور خیر خواہی کا بیکر جائے جو اللہ کے بندوں کی خیر کرے اور خیر کا سب سے بہترین طریقہ ان کو خیر کی تعلیم دینا دین کی تعلیم دینا عقیدہ کی تعلیم دینا اس سے بہتر خیر خواہی کوئی نہیں ہے. کسی کو کھانا کھلانا اور کسی کی کفالت کر کے نیکی کر دینا یقینا خیر خواہی ہے لیکن اس سے بہترین خیر دین کی تعلیم اور عقیدہ کی تعلیم ہے ایک شخص کے پیٹ میں آپ لغمہ داخل کر دے بھوکا ہے وہ یقیناً یہ خیر خواہی ہے اسی شخص کے دل میں آپ توحید کا عقیدہ ڈال دیں اللہ کا ذکر ڈال دیں امر صالح ڈال دے یہ اس سے بڑی خیر خواہی ہے امام مسلح ہوتا ہے لوگوں کا خیر ہوتا ہے اور ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے امام وہ شخص ہے اللہ بھی جس کی ارتدا کی جائے وہ شخص امامت کا مستحق ہے کہ مقتدا ہو جس کے خسائل اتنے پیان اور محبوب ہوں کہ لوگ اس کی اشتدا کریں اور لوگ اس کے عمل کو اپنے لیے آئیڈیل اور مثال تصور کریں ابراہیم اسلم ایسے ہی تھے امام تھے مقدا تھے لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے تھے خانت اللہ کی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے یہ کسرت ان کے اندر موجود تھی ہمارے اندر بھی موجود ہونی چاہیے ہم بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں ہم بھی اللہ رب رشت کے مسئلہ بن جائیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ پورا دین ایک امتحان ہے اطاعت کے تعلق سے صرف اطاعت صرف اطاعت اس اطاعت کے تعلق ہی سے ہمارا امتحان جاری اور قائم ہے ہر لحمہ ہر لمحہ اس امتحان کے بار بار موقع آتے ہیں اذان سنے امتحان شروع ہو گیا اذان سننے کا توقادہ یہ ہے کہ فوراً نماز کے لیے تیار ہو جائے وہ شخص جو فوراً نماز کے لیے تیار ہو اور پھر نماز ادا کرے شریعت کے سارے آداب اور تقادوں کو محبوط رکھتے ہوئے وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اور جس شخص نے نماز ادا نہ کی وہ ناکام ہو گیا صفر ہے وہ اس کی زندگی حیوانہ اور جانوروں سے بدتر ہے جو اپنے امتحان میں ناکام ہے کیونکہ جانور بھی امتحان میں سرخرو اور کامیاب ہیں ان کو بھی اللہ کی معرفت ہے اس کی توحید کی معرفت ہے اور اس کے دین کی معرفت ہے اپنی حدود کے بقدر اور اپنے دائرۂ کار کے مطابق یہ امتحان تو ہر لگتا ہے آپ بازار جائیں کاروبار کے تعلق سے آپ کا امتحان شروع ہو گیا آپ کھانے بیٹھے کھانے کے تعلق سے آپ کا امتحان شروع ہو گیا آپ خلپت میں ہو تو خلپت کے تقاضے بھی ہیں دین میں آپ کا امتحان شروع ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ کا امتحان شروع ہو گیا آپ گھر میں داخل ہو آپ کا امتحان شروع ہو گیا آپار میں داخل ہو آپ کا امتحان شروع ہو گیا حضر میں ہوں تو امتحان ہے سفر میں ہوں تو ہے ہر موقع کے لیے شریعت کے احکام موجود ہیں اور تخاضے موجود ہیں خربت میں آپ نے کیا بننا ہے جرمت میں آپ نے کیسا ہونا ہے سفر میں آپ نے کیسا ہونا ہے حضرت میں آپ نے کیسا ہونا ہے مسجد میں آپ نے کیسا ہونا ہے گھر میں آپ نے کیسا ہونا ہے ہر موقع پر امتحان قائم ہے قانت, ابراہیم قانت تھے اللہ کی ہدایت کرنے والے اور جو شخص اپنے امتحان میں سرخرو ہو جائے یقین بلد ابراہیمی کا پیروکار ہے اور وہ چنا ہوا انسان بن جائے گا کیونکہ عزت نے انہی کی بنا پر ابراہیم اسلام کو چن لیا ان کو شرف عظیم عطا فرمایا اور مرتبہ عظیم پر فائز فرما دیا یقیناً جو شخص اور جو لوگ اس امتحان میں سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے وہی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور کامیاب کیسے ہونا ہے سرخرو کیسے ہونا ہے ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہر موقع کے لیے شریعت کی تعلیم کیا ہے اور شریعت کے کی احکام کیا ہے کھانا کیسے کھانا ہے شروع کیسے کرنا ہے ختم کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے حج کیسے کرنا ہے ہر چیز کے لیے شریعت کے احکام موجود ہیں یقین ہمیں وہ معلوم ہوں تاکہ ہر موقع پر اللہ کے پیغمبر کی سنت اور اللہ کا امر نافذ ہو تاکہ بندہ قاند بن جائے اللہ کا اداعت گزار بند ایک موقع پر جناب عبداللہ المسعود رضی رعنہوں نے ایک جملہ کہا کہ امتا قاند للہ کہ مالد نے جبل امت ہے اور قاند ہے ان کے ایک شدد فروا الاشرعی نے کہا کہ یہ بات آپ نے غلط کہی ہے. یہ خسائل تو ابراہیم کے اسلام کی جو قرآن نے فکر کی ہے کہ ابراہیم امتن آپ نے ان دونوں بھارتوں کو محاذ میں چشمہ کر دیا نس قرانی تو آپ نے خلاف کیا فرمایا کہ نہیں امت القان ابراہیم کے خسائل تھے یقیناً تھے لیکن یہ خسائل معاذ جبل میں موجود تھے اللہ کے پیغمبر کے صحابی جناب معاذ کے اندر موجود تھے وہ لوگوں کے لیے معلم میں خیر تھے اور وہ لوگوں کے لیے قابل عمل مثال تھے اور سا سلطان تند اللہ, اللہ کی حفاظت کرنے والے بھی تھے یہ ایک صحابی کا اعتراف ہودن و جبردین کے لیے جو یقیناً بہت بڑے کے آرم تھے رسول اللہ کا قرمان ہے کہ آل حرام سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم معاذ الجبل کو حاصل تھا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ انما معاذ یعذ یوم القیامه امام الاولون رطبہ کے معاذ الجبر دینہ قیامت کے دن آئیں گے میری امت کے سارے علماء کی دیانت کرتے ہو میری امت کے علماء سارے کے سارے پیچھے ہوں گے اور معاذ کے آگے ہوں گے کتنا آگے ہوں گے رطبہ کے بقدر آگے ہوں گے رطبہ کے کئی معنی ہیں ایک معنی یہ کہ قیامت کے روز جہاں تک ایک انسان کی نگاہ کام کرے گی اتنا آگے ہوں گے علماء سے علماء کی عادت بھی کریں گے پر اتنا ان سے آگے ہوں گے یہ جبل کا شرف ہے یہ معلم الناس تھے لوگوں کو تعلیم دینے والے جن کی ذات جس سے میں خیر خواہی تھی دین کا علم دینے والے اور کان دند اللہ. اللہ کی ہدایت کرنے والے تو ایک انسان ان خصائل کو اپنا سکتا ہے اپنے اندر منتقل کر سکتا ہے ان خصائل پر قائم ہو سکتا ہے جیسا کہ جناب ابن سعود جناب معاذ کے لیے گواہی تھی ابراہیم السلام کی خصائل ہے قاند اللہ اور حنیف حنیف تھے حنیف حنیف کیا ہے بڑا اہم یہ مسئلہ ہے ہمارا دین بھی دین حنیف ہے جس کو قرآن نے بار بار ذکر کیا اور کا فرمان بھی ہے باعث حنیفیت سب ہے مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے دین میں حنیفیت ہے اور کامیاب دین اسی کا ہے جس کے دین میں حنیفیت ہو اور کامیاب انسان وہی ہے جو حنیف, ہو. حنیف, کیا ہے؟ حنیف وہ شخص ہے جو سارے باطل مذاہب باطل افکار اور باطل ثقافتوں سے کٹ کر دین اسلام کو سینے سے لگا لے ہر چیز سے کٹ جائے ہر باطل درد سے الگ تھلگ ہو جائے شرک سے کفر سے لفاق سے یہ باطل تحریکیں اور تنظیمیں ان سب سے پہلو دہی اختیار کر لے کٹ جائے ان سب سے دور ہو جائے اور دور ہونے کے بعد اس کا دل اللہ کی توحید سے لبریز ہو یا طرف ہو جائے وہ حنیف ہے اور یہ حنیفیت دین کا اہم حصہ اہم اساس ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے یہ حنیفیت ہم میں ہے نہیں ہے ہمارا دین دینیف ہے یا نہیں ہے بادل شرک و کفر، ہندو ثقافت، یورپ کی ثقافت اور پیار ہمارے دل کے کسی کوشش میں سمایا ہوا تو نہیں ہے یہ بات حنیفیت کے منافی ہوگی حنیف وہ انسان ہے جو ان ساری تحریفوں سے کٹ جائے اور صرف اللہ کی توحید کو اپنے سینے میں سجا کر یک طرف ہو جائے سب سے کٹ کر دیگر اسلام کو لے کر یک طرف ہو جائے وہ حنیف ہے ابراہیم اسلام کی سیرت کا اعجاز یہی تھا وہ سب سے کٹے ہوئے تھے اور اللہ کی توحید کو لے کر یک طرف تھی یجا تھے حالانکہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس دور میں ہمارے بے شمار ساتھی ہیں بے شمار دوست ہیں ہمارا اپنا گھرانہ ہے ابراہیم اسلام کی سیرت کا اعجاز تو یہ ہے وہ تن تنہا تھے اپنا گھرانہ مخالف باپ دشمن قوم مخالف وقت کی حکومت مخالف کتنی مخالفتیں ان کو کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود ہم سب سے کٹ کر اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے توحید کو لے کے جب طرف ہو جانا اور اسی کو سینے سجائے رکھنا کسی احساس پر قائم رہنا اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا یقیناً یہ ٹھوس کردار ہے ابراہیم کی کی کی اب آب کی کیا تھے حنیف تھے طرف ہر ایک سے کٹ, کر, ہر سے کٹ کر ہر کفر سے کٹ کر ہر الحاظ سے کٹ کر باطل سے الحاظ سے اگر کوئی تعلق ہو تو وہ میل جول, جول, جول ایسا ہو کہ ہم انہیں اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں ہم خود ان کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش نہ کریں وہ میل جول ایسا نہ ہو جس میں ان کی تقریب ہو جس میں ان کی عزت ہو باطل کسی عزت کا مستحج نہیں ہے رسول اللہ اہل کو اہل شرک کو قبروں کے مجاگروں کو دعوت دو اپنے سیجوں پر بلاؤ اپنے مائیک ان کو پیش کرو ان کو کرسی پر بٹھاؤ اس طرح ان کو دعوت دو یہ دعوت کا کون سا انداز ہے عموماً ان کی تغرین ہے جو قطعاً شریعت کے مزاج اور شریعت کی تعلیم کے हो ہے کیوں نوعیت بن سکے عمومیشا کھانے کھلائیے ان کو دعوت دیجیے گھر میں بلانا ایک حلبت ہے مظاہر عمومی نہیں ہے یہ تقریب نہیں ہوگی تقریب تب ہوگی جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ان سے مل جل رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں में ڈال डालकर, سامنے کھڑے ہیں اخباروں میں شریعت مذاق اور और ہے है مذاہب میں باتر में تقریب किसी तकरीब का ہے یہ है यह तकरीब لوگوں से लोगों की سبت مل سکتی ہے اسی لیے بہت سے لوگ اور جیسے صلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر باطل کی جو نفرت ہے ان کے دل سے جا چکی ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے مشاہیر جب ان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس سیجوں پر آتے ہیں بیان بازی ہوتی ہے اس کا معنی یہ کہ مو بھی محبت کے خابل ہے نہیں یہ عقیدہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی منافع ہے تو حنیثیت کے تقاموں کو سمجھو حنیثیت کے مقام کو سمجھو دعوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ احمد الناس کے سامنے اہل کفر کی تقریب کی جائے اور ان کی عزت کی جائے ہرگز نہیں نے طاقت کے جو ہے وہ شرع مقاصد کے خلاف ہے باقی ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے ہمارا کام پہنچا دینا ہے کیسے پہنچانا جیسا اللہ نے چاہ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ابراہیم علیہ السلام کی سیرت راہ ہمارے لیے تبھی تو اللہ آگے ہاں فرمایا اور ہم جب تمہیں مشرقی ابراہیم علیہ السلام مشرقین سے نہیں تھے نہ ان سے کوئی تعلق تھا نہ ان سے کوئی محبت تھی نہ کوئی مداحمت تھی ان کے لیے کوئی کچھ کی تناظر نہیں تھا بلکہ جو دعوت تھی جن بنیادوں پر اللہ تعالی نے دی تھی انہیں بنیادوں پر پیش کی وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے نہ قبول کرے یہ صرف اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کا کام ہے ہمارا کام پہنچا دینا اللہ ہے. مجھے سے پہلے شراب کا پیالہ پھیلو اس کی بات مانی جائے گی بھاڑ میں جا نہ قبول کر مگر میں ایسا کام کیوں کروں جس کام پر میری بات پر تو نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تُو نے شراب کا پیالہ کیوں پیا تو ایسا کام میں توحید کو سینے سے سجا کر مشرقین کا تعلق مشرقین سے نہیں تھا نہ اعتبار محبت نہ با اعتبار مخالفت اور نہ با اعتبار کسی تقریم کے بلکہ ان سے تھلگ تھے اور اس سے بڑی تھے برات کا اعلان نہ کیا تھا اظہار بھی کیا تھا جو قران نے ذکر کیا اور جا بیاں ذکر کیا یہ کردار ابھی ہم پیش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آئندہ جو میں انشاءاللہ کچھ قربانی کی باتیں اور کچھ عشرہ ذو الحج اور یہ پھر یہ یوم عرفه یوم النحر اللہ رب ہر مقام پر اپنے प्यारे پیغمبر کی سنت اور اس منج صافی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے توحید خالص عطا فرمائے شرک سے بدعت سے شرک و بدعت کی تکریم سے ہمارے ہمارے منحص کو محفوظ رکھے اور جو لوگ کو بہت سے دعا کرے گا ہمارے تمام بیماروں کو جو پریشان حال ساتھی بھائی بہنیں ہیں سب کو صحت اور اور سب کو سلامتی فرما کہ محمد یعقوب صاحب ان کا انتقال ہوا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اور آج اعلان جو ہے وہ خیر پر میر سندھ کا علاقہ ہے جہاں کسی دور میں راغت نہ ہونے کے برابر تھی الحمد للہ کچھ طلبا اللہ طلبہ میں آئے کراچی میں یہاں تعلیم حاصل کی اور اب وہاں کام کر رہے ہیں اس وقت اللہ کی فضل سے 26 مساجد ان کے تحت چل رہی ہیں جن میں باقاعدہ نماز با جماعت جمعے کے خطبات اور دروس کا جو اہتمام موجود اور قائم ہے اس کے علاوہ ایک مدرسہ محمدیہ کے نام سے چل رہا ہے جہاں دیہی تعلیم جاری اور ساری ہے آج اس کے لیے اعلان پیش خدمت ہے ساتھی یہاں موجود ہے الحمد آپ تعاون کیجیے انشاءاللہ یہ تعاون تقسیم ہوگا ان مساجد میں اور پھر یہ مدرسہ جو چل رہا ہے شدکہ جاری ہے ان شاء اللہ موقع ہے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تعاون کا رہنا پاک آپ کو خیر عطا دوسرا ایک اعلان پہلے بھی کیا گیا تھا کہ بھائی عبدالرحمن جونیا یہاں موجود ہے اور جو علاقے سیلاب سے متاثر ہیں بے تحاشہ وہاں تعاون کی ایک شکل قربانی کی شکل صورت میں بھی ہے ان شاء ہم نے کئی تشکیل دیے ہیں جہاں قربانی کی جائے گی اور اگر ساتھی وہاں شریک ہونا چاہے تو ضرور اس میں توجہ کریں تاکہ ہمارے بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ لوگ جو اب تک اپنے گھروں میں لوٹ نہیں سکے اب تک ان کے گھروں میں کہیں کے فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ خیموں کے اندر موجود ہیں اور صحیح معنی میں ان تک سامان بھی شاید نہ پہنچ سکا ہو سامان لوگ تقسیم کرتے ہیں اگر کسی بارفت کے بغیر ہمیں بلکل یہ سقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکلے بے گھر ہوئے اور جو ہندو طبقہ ہے وہ سڑک کے بالکل اطراف میں بیٹھا ہوا اور جو ہمارے بھائی ہیں ساتھی ہیں مسلمان ہمارے موحد بھائی احدالحدیث بھائی وہ اس طرح کے بانگنے کے حریث نہیں ہیں ان کے خیال میں یہ ان کے مرکز پیچھے کی طرف ہوتے ہیں لوگ جاتے ہیں بےدہیاں سامان لے کر اور جو رستے میں ہے ان کو دیتے دے دے گئے لیکن اصل مستحقین تک نہیں پہنچ پاتی کاش ان کو یہ سمجھ حاصل ہو جائے کہ تعاون اور کا کام جو ہے وہ علاقے کے جو معروف لوگ ہیں جو دعوت دینے والے ہیں ان کے ذریعے ہونا چاہیے جو پہچانتے ہیں کون کون سا گھر ہمارا ہے مسلمانوں کے موحدین کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کا اللہ بقیہ تمہاری پہلی کوشش یہ ہو کہ تمہارا مال پرہیزگار لوگ کھائیں تو اس طرح بے باها امداد آیا ہوئی اور کئی لوگ مال لے کر کے سڑکوں پر موجود لوگوں نے ان کو घेर लिया اور وہیں سارا گذراٹر خالی ہو گیا یقینا ریلیف تقسیم ہوئی مگر زیادہ ان لوگوں تک پہنچی جن کے گھر بھر چکے ہیں جن کے خیمے بھر چکے ہیں اور شاید کئی سالوں کا राशन انہوں نے کر لیا ہے یہ صرف ادنے مار کا نتیجہ ہے جو مرکز وہاں بر قائم ہے ان سے اگر رابطہ ہو اور پھر ریلیف کا مقصد کیا کسی کو کھلانا کوئی شری مقصد نہیں صرف کھانا کھلانا کوئی دینی مقصد نہیں کھانا کھلانا دین میں صرف وہ بہت ہے جس کے پیچھے ایک لالچ ہو اور وہ لالچ اصلاح کا لالچ دعمت کا لالچ آپ کے پیٹ میں کسی کے پیٹ میں آپ کا لقمہ اگر جائے تو آپ کی کوشش ہو کہ اس کے پیٹ میں میرے لقمے کے ساتھ ساتھ دین کی دعمت بھی جائے یہ احساس اگر ہو یہ احساس ایک تمیز ہے ہم میں اور غیروں میں بدلا میرے بھائی جاپانی لوگ اب تک وہاں کام کر رہے ہیں ہم سے بہتر ریلیف وہاں پہنچا رہے اور صرف پیٹ بھرنے کی حد تک کیا فرق ہوگا ہمیں ہم اور جاپانیوں میں صرف کھانا کھلا کر آ جاؤ اور خوش ہو جاؤ نہیں ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ان کو کھانا بھی کھلائیں اور کوشش کریں کہ ان کے پیٹ میں اس نقمے کے ساتھ ساتھ داغت دین بھی پہنچے اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے وہاں پوری زندگی گزار لی جو اب تک وہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ دعوت دے رہے اور آئندہ کرنے اگر وہ منظر عام پر ہوں گے انہوں کے یہ تقسیم کرنا بہت زیادہ مؤثر ہوگا اور آگے ان کی دعوت نافے ہوگی اور لوگوں کے اعتراض کریں گے بس تمہیں تو دعوت دینی آتی ہے فلاں وہ دیکھو کہاں سے آیا ہمیں مال دے کر چلا گیا تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا یہ کام ان کے ذریعے کرو جو دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے آئندہ بھی دعوت دینی ہے تاکہ ایک حجت ان پر قائم ہو جائے لوگوں کے دل درم ہو لوگ یہ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دنیا کی خیر خواہی کرتے ہیں یقینا دین کی خیر خواہی بھی کریں گے تو ریلیف کے تعلق سے منہج کی زبانی ہو رہی ذاتی نام بڑی ہو رہی ہے منہج کی زبانی ہو رہی اللہ پاک ہدایت ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موجزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد بعدها ومن يعزي الله ورسوله فقد ضل ضلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 ربنا لا تؤاخذنا اذا نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا بغفلنا فارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم اللهم انشر الاسلام والمسلمين اللهم انشر من الله عليه وسلم واجعلنا منهم من عن دين محمد